ومن حلف لا يدخل بیتا فتخل الكعبت او المسجد او البيعة او الكنیسة لم يحنت ومن حلف اللا يتکلم فقرأ القرآن في الصلاة لم يحنت ومن حلف لا يلبس هذا الصوب وهو لابسه فنزعه في الحال لم يحنت قسم کے مسائل بیان ہو رہے ہیں بھائی صورت یہ ایک شخص نے قسم اٹھائی کہ میں بیت میں داخل نہیں ہوں گا بیت یاد رکھیے بیت وہ بیت کمرے کو کہتے ہیں جسے رات گزارنے کے لیے بنایا جائے بات ہے ابھی تو بیتن کا مانا ہوتا ہے رات گزارنا تو رات گزارنے کے لیے جو جگہ بنائی جاتی ہے اسے بیس کہتے ہیں بھائی کمرہ بھائی سمجھ میں آیا بھائی ہاں اور اس میں چھت کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے چھت نہ ہو ایک جگہ بنائی ہی کس لیے ہے سونے کے لیے بنائی ہے کمرہ نما ہے دیواریں پوری بنائی ہیں دروازہ بنایا ہے لیکن چھت نہیں بنائی بھائی کھلی ہوا لگتی رہے گرمیوں میں سمجھ میں آیا تو اس کو بیت کہیں گے بھائی اب ایک شخص نے قسم اٹھائی بھائی عربی زبان کی باتیں چل رہی ہیں بھائی ہر زبان کے اپنے قواعد و ضوابط ہوتے ہیں تو عربی زبان میں میں نے بتلایا بیت کس کو کہتے ہیں وہ کمرہ جس میں جس جو کس بنایا رات گزارنے کے لیے یعنی کمرے کو کہتے ہیں تو ایک شخص نے قسم اٹھائی میں بیت میں داخل نہیں ہوں گا اب وہ شخص خانہ کعبہ میں بیت اللہ کے اندر داخل ہوا علماء فرماتے ہیں فخا فرماتے ہیں وہ ہانیف نہیں اس کی قسم ابھی بھی نہیں ٹوٹی اسی طرح وہ شخص مسجد میں داخل ہوا پھر بھی وہ شخص ہانیف نہیں یا اسی طرح عیسائیوں یا یہودیوں کے عبادت گاہ میں داخل ہوا پھر بھی وہ شانف نہیں بھائی کمرہ تو وہ بنا ہوا ہے بیت اللہ کمرہ ہے یا نہیں بھائی کمرہ تو وہ بھی ہے کہتے ہیں بھائی آباد چل رہی ہے عربی زبان کی اور اس نے لفظ استعمال کیا ہے بیت اور بیت کس کو کہتے ہیں جو کس لیے بنا ہو رات گزارنے کے لیے اور یہ بیت اللہ مسجد یا یہودیوں یا عیسائیوں کی عبادت گاہ یہ رات گزارنے کے لیے نہیں بنے بلکہ کس لیے بنے ہیں بنے عبادت کے لیے بنے ہیں لہذا خاند نہیں تو کہتے ہیں وہ من حل فلاد فلو جس نے قسم اٹھائی کہ وہ بیت میں داخل نہیں ہوگا فتح خل القعبہ طاول تو وہ داخل ہوا کعبہ کے اندر یا مسجد میں اول بی آتا اول کنی بیاہ یاد رکھیے یہ عیسائیوں کی عبادت گاہ کو کہتے ہیں اور کنیسا یہ یہودیوں کی عبادت گاہ کو کہتے ہیں سمجھ میں بیاہ کے نیچے لکھا بھی ہوا ہے لن سارا عیسائی کو کہتے ہیں بھائی بعض علماء نے اس کا آک بھی لکھا ہے سمجھ میں آیا کہ بی یہودیوں کی عباداہ کو کہتے ہیں اور کنیسہ کس کو کہتے ہیں عیسائی تو یہ یہود اور عیسائی جو ہیں ان کی عبادت گاہوں کے نام ہیں تو <تصفح> ان میں داخل ہوا لم یا تو وہ ہانس نہیں ہوگا یعنی اس کی قسم نہیں ٹوٹی ابھی بھی اور تو لہذا اس پر کفارہ بھی نہیں وہ امن خالفا ایک اسی طرح ایک آدمی نے قسم اٹھائی کہ وہ کلام نہیں کرے گا کیا کہ کی؟ قسم اٹھائی میں کلام نہیں کروں گا پھر اس نے قرآن کی تلاوت کی نماز کے اندر تو کہتے ہیں بھائی اس کی قسم ابھی بھی برقرار ہے ابھی بھی نہیں ٹوٹی کیونکہ قرآن کی جو نماز میں تلاوت ہم کرتے ہیں اسے کوئی کلام نہیں کہتا سمجھ میں آیا بھائی اسے کلام نہیں کہتے لہذا قسم ابھی بھی نہیں ٹوٹی تو اس پر کفارہ نہیں ہے تو کہتے ہیں ومن خالہ پا اللہ تمام جس نے قسم اٹھائی کہ وہ کلام نہیں کرے گا فقرا القرآن فِي تو اس نے قرآن پڑھا نماز میں خانص نہیں ہوگا خالہ صورت یہ ایک آدمی نے ایک لباس پہنا ہوا ہے اس نے قسم اٹھائی کہ واللہ میں یہ میں یہ لباس نہیں پہنوں گا وہی لباس جو اس نے پہنا ہوا ہے اسی کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ واللہ میں یہ لباس نہیں پہنوں گا اور یہ کہتے ہی فور اس نے لباس اتارنا شروع کر دیا تو کیا قسم ٹوٹی یا نہیں ٹوٹی کیونکہ قسم کھاتے ہوئے تو پہنا ہوا تھا کہتے ہیں نہیں بھائی قسم نہیں ٹوٹی ہاں اگر کچھ دیر یہ رکا رہا لباس فوراً اتارنا نہ شروع کیا تو اس کی قسم ٹوٹ جائے گی اسی طرح ایک شخص سواری پر سوار ہے اور کہتے میں اس سواری پر سوار نہیں ہوں گا اگر یہ ہی اس نے اترنا شروع کر دیا تو قسم پوری ہے ابھی نہیں ٹوٹی اس پر کفارہ بھی نہیں لیکن اگر کچھ دیر ٹھہرا رہا تو اس کی قسم ٹوٹ گئی سورج سمجھ میں آ گئی وَمَنْ حَلَفَ لَا اور جس نے قسم اٹھائی البسو حاضر کہ وہ یہ کپڑا نہیں پہنے گا وہ ہوا لا بس اس حال میں کہ اس نے وہ پہنا ہوا تھا پنا جاڑا فی الحال تو اس نے اسے اتار دیا فی الحال ہی فوراََ اسے کیا کر دیا اتار دیا لم یا تو وہ ہانس نہیں ہوا وہ اور اسی طرح جب اس نے قسم اٹھائی لائر کبوہ دا تھا کہ وہ سوار نہیں ہوگا اس جانور پر وہ ہوا راکی اس حال میں کہ وہ اس پر سوار تھا جب اس نے قسم اٹھائی فنا زیادہ فی الحال تو وہ فی الحال اتر آیا یعنی فوراً اتر آیا لم یخن سے ہاند نہیں ہوا ان لبا سا تنخا اور اگر وہ ٹھہرا رہا ایک گھڑی بھی تو ہانس ہو جائے گا لبیسا کا ٹھہرنا اگر وہ ٹھہرا رہا ایک گھڑی بھی تو ہانس ہو جائے گا و من خالب صورت یہ بھائی ایک آدمی نے قسم اٹھائی بھائی ایک گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے کہاں ہے گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور قسم اٹھائی کہ واللہ میں اس گھر کے ول میں داخل نہیں ہوں گا اور پھر وہیں بیٹھا رہا ایک دو گھنٹے تین گھنٹے ایک دن تک وہی بیٹھا رہا کیا خانص ہو گیا کہتے نہیں بھائی خانص نہیں ہوا کیوں نہیں خانص بھائی وجہ یہ کہ اس نے کیا لفظ کہے تھے بھائی قسم کے اندر تو لفظوں کا ایسے بار ہے آپ نے لفظ سنے اس نے کیا کہا تھا میں اس گھر میں داخل نہیں ہوں گا اور داخل ہونا کسے کہتے ہیں کہ باہر سے انسان اندر آئے اور ابھی تک اس نے یہ فیل سر انجام دیا کہ باہر سے اندر آیا ہو باہر سے قسم کے بعد باہر سے جب بھی اندر آئے گا اس کی قسم ٹوٹ جائے گی لیکن ابھی یہ والا فیل سر انجام نہیں دی ہاں جب ایک دفعہ اس گھر سے نکل جائے گا پھر اب جیسے ہی باہر سے اندر آئے گا فوراً اس کی قسم ٹوٹ جائے گی اسے کپارا دینا پڑے گا وہ من ہل يَدْخُلُ کلواد ہی دارا اور جس شخص نے قسم اٹھائی کہ وہ داخل نہیں ہوگا اس گھر کے اندر وہی اس حال میں کہ وہ اسی گھر کے اندر تھا لم یا بِالْقُعُودِ تو وہ شخص ہانز نہیں ہوگا بیٹھنے کی وجہ سے چاہے جتنے دن مرضی وہیں رہے سمجھ میں آیا وہ ہانف نہیں ہوگا حسا یا خروجہ یہاں تک کہ وہ نکلے سم کھلا پھر داخل ہو تب ہانس ہوگا من يَدْخُلُ دَارًا بھائی اگلے مسائل سمجھنے سے پہلے ایک بات یاد رکھیے عربی میں دار کا لفظ اردو میں ہم کیا ترجمہ کرتے ہیں گھر کو گھر کو کہتے ہیں دار کسے کہتے ہیں گھر یاد رکھیے عربی زبان کے اندر جب ایک جگہ پر گھر بنا لیا گیا تو وہ دار کہلاتا ہے اب وہ گھر کھنڈر بن جائے پھر بھی وہ دار کہلاتا ہے گھر بالکل وہاں سے صاف ہو گیا صاف میدان رہ گیا ایک دفعہ بہرحال حال گھر بن چکا تھا اس لیے اب بھی یہ جگہ کیا کہلاتی ہے دار ہی کہلاتی ہے صورت سمجھ میں آ گئی اچھا تو معلوم ہوا بھائی گھر دو قسم پر ہو گئے کچھ وہ گھر ہیں جو آباد ہیں یعنی بنے ہوئے ہیں کچھ وہ گھر ہیں جو کھنڈر ہو چکے اب ایک شخص نے قسم اٹھائی میں کسی گھر میں داخل نہیں ہوں گا واللہ میں کسی گھر میں داخل نہیں ہوں گا پھر وہ ایک کھنڈر گھر کے اندر داخل ہوا کہتے ہیں ہانس نہیں ہوگا کیا قسم اٹھائی تھی میں کسی گھر میں داخل نہیں ہوں گا دار یہ دار کا لس لائیں نکیرا لے کر آیا ایک تھا ادار ام لاسا ایک ہے دار نکیرا لے کر آیا قسم اٹھائی و ہی لا ادو دارن و میں کسی گھر میں داخل نہیں ادار تو دو ہو گئے مولانا ایک دار جو آباد ہے ایک دار وہ جو کھنڈر بن چکا ہے تو یاد رکھیے اس نے دار کا لفظ کہا کوئی قید ساتھ نہیں لگائی کون سا دار مراد ہے جو آباد گھر ہے یا کھنڈر گھر مراد ہے تو زیادہ تر دار کا لفظ کس میں استعمال ہوتا ہے کھنڈر گھر کے اندر یا آباد گھر کے اندر آباد میں استعمال ہوتا ہے زیادہ تر لہذا یہاں بھی وہ زیادہ جس میں زیادہ استعمال ہوتا ہے وہی وہ مراد لے لیں گے معلوم ہوا اس کے کہنے کا کیا مطلب ہے میں کسی آباد گھر میں داخل تو جب وہ کھنڈر گھر کے اندر داخل ہوا تو پھر قسم ٹوٹی یا نہیں ٹوٹی نہیں ٹوٹی کیونکہ کون سا گھر مراد ہو گیا آباد گھر جب کنڈر میں داخل ہوا تو وہ آباد گھر ہے نہیں تو آباد میں جائے گا قسم ٹوٹ جائے گی کنڈر گھر میں گیا تو وہ تو مراد ہی سورج سب کو اچھی طرح سمجھ میں آ تو کہتے ہیں ومن حلف ف جس نے قسم اٹھائی لا یا دارن کہ وہ دار میں داخل نہیں ہوگا فدخل دارن خرابن پس وہ داخل ہو گیا کھنڈر گھر کے اندر خراب کا معنی کھنڈر بھائی جو گر چکا ہو لا یا حنا تو وہ حانث نہیں ہوگا ومن حلفہ صورت یہ بھائی ایک شخص نے قسم اٹھائی یہ گھر کی طرف اشارہ کیا کہتا ہے لا دارا ولہ میں اس گھر کے اندر داخل نہیں ہوں گا تو اس نے ایک شخص نے قسم اٹھائی و اللہ ادخلوہ دارا ول میں اس گھر کے اندر داخل نہیں ہوں گا اب اس نے دار کا لفظ ویسے نہیں کا اشارہ بھی کر دیا کیا کر دیا اشارہ بھی کر دیا سمجھ میں آئی بات بھائی اچھا بھائی اب یاد رکھیے اس صورت میں جب اس گھر میں اس گھر کے اندر یہ شخص داخل ہوگا ہانس ہو جائے گا چاہے آباد گھر ہو چاہے کھنڈر بن چکا ہو چاہے بالکل صاف میدان بن چکا ہو بھائی تینوں صورتوں میں کیا ہو جائے گا ہانس بھئی کیا وجہ ہے پچھلے مسئلے میں آپ نے کہا تھا کہ آباد گھر مراد لیں گے کھنڈر گھر مراد وجہ یہ مانا کہ وہاں اس نے دار کا لفظ کہا تھا اور ساتھ کوئی قید نہیں بڑھائی تھی کوئی صفت وغیرہ ذکر نے تو وہاں ہم نے جو اکثر استعمال تھا اس لفظ کا ہم نے وہ مانا مراد لے لیے کہ اکثر کس میں استعمال ہوتا ہے آباد گھر میں تو اس سے آباد گھر مراد لے لیا لیکن یہاں اس نے اشارہ کر دیا اور یاد رکھیے جب اشارہ کر دیا تو معلوم ہوا اس یہ گھر مراد ہے جب تک اس پر گھر کا لفظ بولا جائے گا کہ یہ اس میں داخل ہونے سے کیا ہو جائے گا کھانے چاہے کنڈر بن جائے وہ گھر وہی مراد ہے, ہے اب بھی دار مالانا چاہے وہ کیا بن جائے بالکل صحرا بن جائے خالی جگہ بن جائے ایک دفعہ گھر بن چکا تھا اب یہ جگہ کیا کہلائے گی دار کہلائے گی سمجھ میں آیا تو آپ اب آباد کی قید نہیں لگائیں گی کیونکہ اس نے باقاعدہ کیا کر دیا اس کی طرف اشارہ کر دیا تو آپ کو صفت کا اعتبار نہیں ہوگا آباد ہونے کی شرط نہیں تو کہتے ہیں وہ من خالف لاد ہی دار اور جس نے قسم اٹھائی کہ وہ اس گھر میں داخل نہیں ہوگا پتہ من ہادمت تو داخل ہو وہ اس کے اندر بعد اس کے کہ وہ گر گیا تھا وَسَارَ صحراء اور سہرا بن گیا تھا خانی کیا ہو جائے گا ہاں جیسے بھی داخل ہو مارا نا کیونکہ دار کا لفظ اب بھی اس پر بولا جا رہا ہے ہاں اگر اس کی گرا کر کسی نے ہمام بنا لیا کسی نے مسجد بنا لی یا کسی نے اس جگہ باغ لگا لیا اب داخل ہوگا تو اب خانص نہیں افخانس کیوں نہیں خانص وجہ یہ کہ اب اس پر دار کا لفظ نہیں بولا جاتا مسجد کو عربی میں دار نہیں کہتے باغ کو عربی میں دار کسی بھی درجے میں نہیں کہتے جبکہ کہ ویسے بتلایا آباد گھر کو بھی دار کہتے ہیں کنڈر کو بھی کیا کہتے ہیں دار کہتے ہیں وغیرہ من ہلائ سورت ایک آدمی نے کہا کہ واللہ میں اس کمرے میں اس بیت میں داخل نہیں ہوگا اس بیت میں وہ کمرہ گر گیا گرنے کے بعد اب وہ اس کے اندر داخل ہوا کیا خانص ہوگا یا خانص نہیں ہوگا کہتے ہیں خانص نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا اس لیے کہ بیت کس کو کہتے ہیں جس میں رات گزاری جائے جب وہ گر گیا اب وہ رات گزارنے کی جگہ رہی اب اسے بیت نہیں کہا جاتا سورج سمجھ میں آگے تو کہتے ہیں فلوہ جس نے قسم اٹھائی کہ وہ داخل نہیں ہوگا اس کمرے کے اندر پتا خلا باد من ہاتھ اس میں داخل ہوا اور بعد اس کے گر جانے کے لم لمحے نہیں ہوگا من زَوْجَةَ فلان بھائی دیکھیے یاد رکھیے ایک شخص کہتا ہے کہ میں فلاں کی بیوی سے بات نہیں کروں گا کوئی عورت ہے مثلا اس نے قسم اٹھائی کہ میں فلاں شخص کی بیوی سے واللہ میں اس سے بات نہیں کروں گی اچھا اب اس شخص نے اس عورت کو طلاق دے دی اور طلاق کے بعد اب اس عورت نے کیا کیا اس سے بات کی تو ہانس ہوگی یا ہانس نہیں ہوگی کہتے ہیں ہانس نہیں ہوگی ہانس کیونکہ جب اس نے لفظ کہے تھے کیا کہا تھا فلاں شخص کی بیوی سے میں بات نہیں کروں گی معلوم ہوا یہاں بات جب وہ اضافت کر رہی ہے فلاں کی بیوی سے معلوم ہوا مانع کون ہے کس وجہ سے بات نہیں کر رہی خاون کی وجہ سے اس لیے تو کہا میں مثلا زید کی بیوی سے بات نہیں کروں گی معلوم ہوا یہاں مانع کون ہے زید ہے زید کی وجہ سے زید یعنی سبب ہے اس لیے اس نے کہا میں زید کی بیوی سے بات نہیں کروں گی اگر اس کی ذات مراد ہوتی تو وہ نام لے لیتی کہتی میں مطلب اس کی بیوی بی کا نام زینب تھا یوں کہتی میں زینب سے بات نہیں کروں گی لیکن جب وہ کہہ رہی ہے میں زید کی بیوی بی سے بات نہیں کروں گی معلوم ہوا یہ رکنے کا سبب کون بن رہا ہے دراصل اس لیے اس نے زید کا نام ذکر کیا کہ میں زید کی بیوی بی سے بات نہیں کروں گی سمجھ میں آیا معلوم ہوا زید کی طرف سے اسے کوئی تکلیف پہنچی ہے جب ہی اس نے کوئی قسم اٹھائی ہے قسم اٹھائی ہے اگر اس کی بیوی کی طرف سے پہنچی ہوتی تو وہ اس کا کیا کرتی نام لیتی یا اس کی طرف اشارہ کرتی تو اس نے اشارہ بھی نہیں کیا نام بھی نہیں لیا زید کے حوالے سے اس کو ذکر کیا معلوم ہوا یہاں روکنے کا کا سبب کون بن رہا ہے زید. زید لیکن اگر اشارہ کر دیا بات کہتے ہوئے اشارہ بھی کر دیا اس کی طرف کیا کر دیا اشارہ میں زید کی بیوی سے یہ جو زید کی بیوی ہے میں اس سے بات نہیں کروں گی اشارہ بھی کر دیا جب اشارہ کر دیا آپ کو بتلایا جب اشارہ کر دیا جائے تو پھر صفت کا اعتبار نہیں وہ ذات مراد ہوتی ہے تو اب طلاق بھی زید دے دے گا بعد میں بھی اس سے بات کرے گی تو وہ عورت کیا ہو جائے گی دوسری خان ہو جائے گی کیونکہ اشارہ کر دی جب اشارہ پھر صفت کہ اعتبار نہیں زید کی بیوی ہونے کا کوئی اعتبار کہ زید کی بیوی ہو وہ رہے یا نہ رہے ہر صورت میں خانص ہو جائے اسی طرح ایک شخص نے قسم اٹھائی میں خلا کے غلام سے بات نہیں کروں گا تو یہاں بھی اب آپ بتائیے کیا حکم لگایا جائے گا ایک شخص نے قسم اٹھائی کہ ولہ میں زید کے غلام سے بات نہیں کروں گا زید کا ایک غلام تھا زید نے اسے کیا کیا آزاد کر دیا اب اس نے اس آزاد شدہ غلام کے ساتھ بات کر لی یا زید نے اسے بیچ دیا کسی اور کا غلام بن گیا اب اس نے اس غلام کے ساتھ بات کر لی ہانف ہوگا یا ہانف نہیں ہانس نہیں کیونکہ وہ زید اضافت کے ساتھ ذکر کر رہا ہے زید کا غلام معلوم ہوا یہ رکنے کا سبب کون بن رہا تھا زید اور اب زید کا وہ غلام ہے ہی نہیں. اس نے تو کہا تھا زید کے غلام سے بات نہیں کروں گا اور یہ تو اب زید کا غلام رہا ہی نہیں سورت سمجھ میں آگئی لیکن اگر اشارہ کر دیا مطلب اس کی ذات ہی مراد لے لی تو پھر اس صورت میں زید چاہے بیچ بھی دے پھر بھی اس سے بات کرے گا تو کیا ہو جائے گا ہاند ہو جائے گا وہ من خلافا اور جس نے قسم اٹھائی اللہ یو کلر ہو کہ وہ کلام نہیں کرے گا فلاں کی بیوی سے فصل پس اس نے اس اور اپنی بیوی کو طلاق دے دی بھئی یاد رکھیے یہاں قید قید لگا لینا کہ جس نے قسم اٹھائی کہ وہ کلام نہیں کرے گا فلاں کی بیوی سے اشارہ کرتے ہوئے کیا کرتے ہوئے ورنہ اشارہ نہ کرے تو اور حکم اشارہ کرے تو اشارہ کر دیا تو اب طلاق کے بعد بھی بات کرے گی تو کیا ہو جائے گی ہاں اشارہ نہیں کیا تو طلاق کے بعد بات کرے تو پھر ہانس تو لہذا یہاں اشارہ کی قید ہے اس لیے کہ آگے بتا رہے ہیں ہانف ہو جائے گا یہ قسم اٹھانے والا طلاق کے بعد بھی بات کرے گا تو کیا ہو جائے گا اور یہ کس صورت میں ہوتا ہے اشارہ کرے تو کہتے ہیں وہ منحلفا جس نے قسم اٹھائی اللہ یو کلو فلان ان کے وہ فلان کی بیوی سے بات نہیں کرے گا یعنی اشارہ کرتے ہوئے کہا فتلہ کہا فلان تو فلان شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ثم ما پھر اس نے اس کے ساتھ بات کی ہانسا تو کیا ہو جائے گا ہانس ہو جائے گا وہ منحلف اللہ یو کل د فلان اور اگر کسی نے قسم اٹھائی فلاں کے غلام سے کلام نہیں کرے گا اولا او فلا دارا فلانی یا فلاں کے گھر میں داخل نہیں تو اضافت کے ساتھ ذکر کر رہا ہے فلاں کا گھر فلاں کا غلام فباع فلان آبدہ ہو او داراس فلاں نے بیچ دیا اپنے اس غلام کو یا اپنے اس گھر کو سم مکلم آبدہ او داخل دارا آپ کی کتابوں میں وا ہے یا او ہے او ہونا چاہیے تم مقلم العبدہ و دخل الدارہ اس کے بعد پھر اس نے اس فلان سے بات کیا اس گھر میں داخل ہوا جبکہ فلان کیا کر چکا ہے اسے بیٹ چکا ہے لم یحنس یحانس نہیں <متصفح> کیونکہ اس نے اضافت کی تھی فلان کا گھر اب سے یہ فلان کا گھر رہا ہی نہیں وَإِنْ حَلَفَا أَلَّا يُقَلِّمَ سَاحِبَ حَذَتْ طَيْلَ ثَانِ فبا پہلاسان بھائی فو پر بھی فتحہ ہے لام پر بھی فتحہ ہے پہلاسان یہ سبز رنگ کی چادر ہوتی تھی جسے بڑے بڑے علماء اور مشائق حضرات استعمال کر کرتے تھے بھائی سبز رنگ کی بھائی کوئی ہلکے سبز رنگ کی ہوگی بھائی وہ بڑے بڑے مشائف اور علماء حضرات اسے استعمال کرتے تھے بھائی اب ایک شخص نے قسم اٹھائی بھائی کہ چادر پڑی ہوئی تھی وہ بلی اس نے کہا ولہ اس چادر والے کے ساتھ میں بات نہیں کروں گا اس چادر والے سے میں نہیں کروں گا تو جس کی وہ چادر تھی اس نے وہ چادر بیچ دی اب بعد میں اس نے اس کے ساتھ کلان کیا کہتے ہیں ہانس ہو جائے گا بھائی کیوں ہانس ہوگا اب تو وہ چادر والا رہا ہی نہیں اس نے تو اس چادر کو کیا بے سر کہتے ہیں بھائی چادر بات نہ کرنے کا سبب بن سکتی ہے جی معلوم ہو وہ چادر سبب نہیں تھی بات نہ کرنے کی ویسے وہ بتلا رہا تھا یہ جو چادر والا ہے وہ کون ہے مثلاً کہنا یہ چاہتا تھا میں زید سے بات نہیں کروں گا اور زید کی تو چادر تھی تو کہہ دیا میں چادر والے سے بات نہیں تو چادر سبب نہیں بن سکتی بات کے نہ کرنے کا تو چادر کا مالک ہوگا تو بات کرے تو اور حکم چادر کا مالک نہ ہو تو اور حکم نہیں یہاں ایسا نہیں ہوگا بھائی چادر جب سبب ہی نہیں ہے تو اس پر حکم کا مدار بھی نہیں ہوگا تو کہتے ہیں وَا وَا اور اگر قسم اٹھائیں اللہ صاحب حادت کہ وہ کلام نہیں کرے گا اس سبق چادر کے مالک سے تو اس نے اس چادر کو بیچ دیا سم مکلم پھر اس نے اس کے ساتھ بات کی حانصا تو کیا ہو جائے گا ہانث ہو جائے گا وہ کزالی کا اور اسی طرح اگر اس نے قسم اٹھائی اللہ تک شا باقی وہ اس نوجوان کے ساتھ بات نہیں کرے گا بھائی صورت یہ ایک جوان کھڑا ہے سامنے ایک آدمی نے کہا واللہ میں اس جوان کے ساتھ بات نہیں کروں گا بھائی بعد میں جب وہ بوڑھا ہو گیا اب اس نے اس کے ساتھ بات کی تو خانص ہوگا یا ہانف نہیں ہوگا ہانف ہو جائے گا اس لیے کیونکہ اس نے کیا کہا تھا اس جوان سے اشارہ بھی کر دیا اور جب اشارہ کر دیا جائے پھر صفت کا اعتبار नहीं نہیں नहीं تو جوان ہونا یا جوان نہ ہونے کا اعتبار نہیں اب وہ ذات مراد لے لی جائے گی تو خاند ہو جائے گا کہتے ہیں وہ کدا علی اور اسی طرح جب یہ قسم اٹھائی کہ اللہ الشاب کہ وہ کلام نہیں کرے گا اس جوان کے ساتھ کل بعدما فارش خن خنیتا بس کلام کیا اس کے ساتھ بعد اس کے جب وہ بوڑھا ہو گیا تھا تو حانیس ہو جائے گا وَإِن حَلَفَ أَلَّا لَحْمَ <الْحَمَل> حمل کا آیا بھائی یہ یاد رکھیے میم پر فتحہ ہے حمل حمل وہ بچہ نہیں بھائی جو پیٹ میں ہوتا ہے وہ نہیں یہاں مراد یاد رکھیے ڑ اور دمبے کا بچہ پہلے سال کے دوران حمل کہلاتا ہے ایک سال تک وہ اس کو کیا کہتے ہیں حمل کہتے ہیں ایک سال تک بھائی پہلے سال کے اندر اندر وہ حمل کہلاتا ہے اسے حمل کہتے ہیں اسی طرح یاد رکھیے بکری کا بچہ ہو اگر پہلے سال کے اندر اگر وہ مذکر بچہ ہے تو جد یون, کہلاتا ہے جد یون اور اگر منس ہو تو آنا کن عناق کہلاتا ہے بھائی آناق تو بھائی سامنے بھیڑ کا ایک بچہ کھڑا تھا اس شخص نے قسم اٹھائی اور کہا ول میں اس حمل کا گوشت نہیں کھاؤں گا یہ جو بھیڑ کا بچہ سامنے کھڑا ہے واللہ میں اس کا گوشت ملنی. نہیں کھاؤں گا اب وہ بچہ بڑا ہوا اور ڈومبا بن گیا اب تو وہ حمل اس کا نام نہ رہا سال سے اوپر وہ ہو گئی عمر سمجھ میں آیا اب اس نے اس کا گوشت کھایا خانست ہوگا یا خانص نہیں ہوگا جی اس نے کہا تھا واللہ میں اس حمل کا گوشت نہیں کھاؤں گا اب وہ ڈمبا بن گیا اب کھائے گا تو حانس ہو ہوگا یا نہیں ہوگا خانص <تصفيق> ہو جائے گا اس لیے کیونکہ اس نے اشارہ کیا ہے. اس حمل کا معلوم ہوا اب عمر کا یا بار نہیں بلکہ وہ ذات مراد اس دمبے کا کو تو, تو اب وہ بعض خانص ہو جائے گا بھائی کہتے ہیں وہ انخلا فور اگر یہ قسم اٹھائے اللہ, اللہ محد الحم علی کہ وہ نہیں کھائے گا گوشت اس بھیڑ کے بچے کا ففار کا بشن پس وہ دمبا ہو گیا کبش دمبے کو کہتے ہیں بھائی باساکن ہے مزکر بھائی کبش کہتے ہیں منف ہو تو ناجتن کہتے ہیں ففار ففارا کابشن تو وہ دمبا بن گیا فا تو اس نے اس کو کھا لیا اس کے گوشت کو کھا لیا حانیصا ہانی ہو جائے گا سمجھ میں آیا تو معلوم ہوا قسم کا تعلق اس چیز کی ذات سے ہوا ہے اس کی صفت کا اعتبار نہیں بھائی وہ انحال اللہ آیا ایک آدمی نے قسم اٹھائی بھائی کھجور کا درخت تھا اس نے قسم اٹھائی کہ واللہ میں اس کھجور کے درخت سے نہیں کھاؤں گا آپ اس سے کیا مراد لیں گے کہتے ہیں اس کا پھل مراد لیا جائے گا کیونکہ کھجور میں سے کیا کھایا جاتا ہے پھل بھائی مالو یہ کہنا چاہتا ہے میں اس کا پھل نہیں کھاؤں گا اب پھل کھائے گا تو اس کا ایک پتہ توڑ کے کھا لیا تو کھایا تو تنے کو بھی جا سکتا ہے تھوڑا سا ٹکڑا توڑ کے کھا لے کھا سکتا ہے نہیں بھائی پتے کو بھی کھا سکتا ہے تو اس نے کہا اللہ میں اس کھجور میں سے نہیں کھاؤں گا کیا مراد لیں بھائی کیا ساری کھجور مراد لیں یا پھل کہتے ہیں بھائی کیا مراد لیں گے پھل مراد لے لیں گے پھل بھائی سمجھ میں آیا بھائی یہ مسائل عربی زبان کے چل رہے ہیں اور ہر زبان میں اس کو دیکھا جائے گا ہر موقع محل پر اس کا کیا حکم ہے اور ان کی پوری تفصیل بھائی یہ بڑے مشکل پیچیدہ سے مسئلے ہیں میں مختصر بیان کرتا جا رہا ہوں اگلے سال آپ انشاءاللہ تفصیل پڑھیں گے ان مسائل کی بھائی. تفصیل آ جائے گی سمجھ میں آیا اصول اللہ نخلہ نخل کے, نخلت کے درخت کو کہتے ہیں کسی نے قسم اٹھائی اللہ قلم ہاد ہن نخلتی کہ وہ اس کھجور کے درخت میں سے نہیں کھائے گا فہولہ تو یہ قسم جو ہے اس کھجور کے پھل پر محمول ہے یہ قسم کیا ہوگی اس کے پھل پر محمول ہوگی یاد رکھیے کھجور کا پھل جب درخت پر لگتا ہے تو شروع میں سخت ہوتا ہے مٹھاس بھی اس میں جب آ جاتی ہے پھر بھی سخت ہوتا ہے اسے اردو میں ڈوکا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ڈوکا اور ہارنی میں اس کو کہتے ہیں بسرون بھائی جیسے عام درخت پر لگا شروع میں کیا ہوگا سخت ہوتا ہے جب پک جاتا ہے تو نرم ہو جاتا ہے تو کھجور بھی سخت ہوتی ہے پھر بعد میں نرم ہوتی ہے تو ابھی یہ کھجور سخت ہے میٹھی ہو چکی ہے لیکن یہ کیا کہلاتی ہے بوسرون پھر یہی کھجور بھائی یاد رکھیے پاک جاتی ہے نرم ہو جاتی ہے اب یہ رتب کہلاتی ہے کیا کہلاتی ہے رتب کہلاتی ہے پھر اس کھجور کو جب درخت سے اتارتے ہیں فوراً بیچنے کے لیے نہیں لے آتے بلکہ ورنہ تو اس میں رس زیادہ ہوتا ہے یہ خراب ہو جائے گی بھائی جلدی تو اس کو لہذا دھوپ میں رکھتے ہیں تھوڑی سی دھوپ لگواتے ہیں کچھ زائد پانی تاکہ خشک ہو جائے سے کھجور لیتے اور کھاتے ہیں یہ سب تمرن ہیں ان کو درختوں سے اتارتے ہی سیدھا نہیں لے آئے بھائی بلکہ کیا کیا تھوڑی سی دھوپ لگوائی معلوم ہوا ابھی بھی اس میں رس ہے لیکن پہلے رقص زیادہ تھا تو بعض لوگ تمر کا معنی چھوارے کے کرتے ہیں بھائی ٹھیک ہے ہو سکتا ہے چھوارے کو بھی تمر کہا جاتا ہو اس پر بھی اطلاق ہوتا ہے لیکن حقیقت یہ صرف چھوارے کا نام نہیں ہے بلکہ جو بھی کھجور پکی ہوئی ہے دھوپ لگ چکی ہے عام استعمال ہوتی ہے وہ سب کیا ہیں؟ تمر ہیں تو کھجور کے کتنے نام ہوئے تین نام بوسرون روتابن تمرون بوسرون کب کہتے ہیں جب وہ سخت ہے میٹھی ہو چکی ہے لیکن ابھی نرم نہیں روتب کب کہتے ہیں نرم ہو چکی ہے پک چکی ہے اور تمرن کب کہتے ہیں جب دھوپ لگا کر کچھ کچھ کر لیا اب ایک شخص نے قسم اٹھائی کیا وہ قسم اٹھائی کہ واللہ میں یہ بر نہیں کھاؤں گا کیا قسم اٹھائی واللہ میں یہ وسر نہیں کھاؤں گا یعنی یہ ڈوکے جو ہیں ان کو نہیں کھاؤں گا رخ پر لگے ہوئے تھے پھر وہ روساب بن گئے اب کھایا ان کو تو کیا خانص ہوگا یا خانص نہیں ہوگا کہتے ہیں خانص نہیں ہوگا کیونکہ اس نے کیا کہا تھا میں یہ بوسر نہیں کھاؤں گا اب کیا بن چکا ہے یہ رسب بن چکا ہے اب نام ہی بالکل بدل چکا ہے اس کا بھائی سمجھ میں آیا بھائی حقیقت ہی بدل گئی تو یاد رکھیے بسر اس میں جنس ہے یہ صفت نہیں ہے صفت ہو تو پھر وہاں پر ذات مراد لیتے ہیں اس اور صفت کا اعتبار اس میں اشارہ کے ساتھ جب صفت آ جائے تو صفت کا اعتبار نہیں ہوتا بلکہ اشارے کے کا اعتبار ہوگا یعنی وہ ذات مراد لے لیتے ہیں لیکن اگر صفت کے بجائے کیا ذکر کر دی جائے کوئی اس میں جنس ذکر کر دے بھائی اس جنس کا نام ذکر کر دیں صفت نہیں ذکر کی بلکہ اس جنس کا نام ذکر کیا ہے تو پھر اس صورت میں ضروری ہے کہ خان تب ہوگا جب اس جنس کی حقیقت باقی ہو اور وہ اس کو استعمال کر لے اب تو جب اس نے کھایا اب مسر رہا نہیں رتب بن چکی ہے لہذا ہانس نہیں ہوگا تو کہتے ہیں جس نے قسم اٹھائی اللہ کلحاظ البسری کے وہ اس بسر میں سے نہیں کھائے گا روتب بن تو وہ ترک تر و تازہ کھجور ہو گئی یعنی پک گئی فا کالا پر جس نے اس کو کھا لیا لم یا ہنس تو وہ ہانس نہیں ہوگا وہ انحال کو لو بسر ف کالا روت لم یا بھئی پچھلے میں کسی خاص بسر کی طرف اشارہ کیا تھا پھر بھی یہی حکم تھا اگر کسی بسر کی طرف اشارہ نہیں کیا مطلقاً کیا کہہ دیا میں کوئی بسر نہیں کھاؤں گا اور کھایا اس نے روتب کو تو کہتے ہیں بھائی ابھی بھی قسم نہیں توڑی اس نے لہذا خاند نہیں ایک ہی حکم ہے دونوں صورتوں میں چاہے بوسر کو نکرہ ذکر کرے چاہے مار اشارے کے ساتھ ذکر کرے پیچھے سے پچھلے مسئلے میں تھا ہاسر اگلے میں دیکھتی ہے جس چیز کی قسم اٹھائی تھی وہ ابھی بھی اس نے نہیں کھائی بھائی وہ ان خالا لایا کل روتابان اور اگر کسی قسم شخص نے قسم اٹھائی کہ وہ نہیں کھائے گا فا کالا بوس رم موزن تو اس نے ایسی بسر کھا لیے جو دم کی طرف سے پک چکی ہے یعنی نچلے حصے کی طرف سے پک چکی ہے تو حانصہ آئندہ ابھی حنیفہ تو رحمہ اللہ تو وہ ہو جائے گا امام اعظم وہ حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک بھائی ڈوکا ہے سخت ہے اب وہ آہستہ آہستہ پکنا شروع ہوتا ہے نچلی طرف سے پکنا شروع ہوا آہستہ آہستہ پھر سارا نرم ہو جائے گا سمجھ میں آیا تو نچلی طرف سے وہ نرم ہونا شروع ہو گیا اب یہ جو نرم ہونا شروع ہوا تو اس کو کہتے ہیں بسرے مزنب کیا کہتے ہیں بسرے مزنب یعنی دوم کی طرف سے جو پکنا شروع ہو چکا اسے کیا کہتے ہیں بسرے مزنب اب ایک شخص نے قسم اٹھائی میں رتب نہیں کھاؤں گا اب اس نے بسرے مزنب کو کھا لیا جو اس کچھ پک چکی ہے اس طرف سے تو کیا خانص ہو گیا خانص نہیں امام صاحب فرماتے ہیں خانص ہو جائے گا اس لیے کہ یہ کھجور دیکھا جائے تو بوسر بھی ہے آدھی بسر ہے اور دیکھا جائے تو آدھی رتب ہے سمجھ میں آیا تو آدھی رتب ہے آدھی بوسر ہے تو اس نے تو کہا تھا میں رتب نہیں کھاؤں گا اور جب اس کو کھایا تو گویا رتب کا کھانا پایا گیا کیونکہ آدھی رتب ہے یہ بھائی ومن خالفن لایا کلحمن ایک آدمی نے قسم اٹھائی بھائی واللہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا پھر اس نے مچھلی کھا لی کیا خانص ہوگا یا خانص نہیں ہوگا نہیں ہوگا اس لیے کہ عام قسموں کا دارومدار عرف پر ہے عام لوگوں پر ہے عام لوگوں میں مچھلی کو کوئی گوشت کہتا ہے نہیں آپ مچھلی کھا کر آئے ہیں کوئی آپ سے پوچھے کیا کھایا آپ کو کبھی بھی نہیں کہے گا میں نے گوشت کھایا ہے سب کیا کہتے ہیں میں نے مچھلی کھائی ہے اسی طرح قسم اٹھائی تھی میں گوشت نہیں کھاؤں گا کلیجی خالی اوجڑی خانص نہیں مانا اس لیے کہ کلیجی اور اوجڑی کو, کو کوئی بھی گوشت نہیں کہتا وہ من خلفا اللہ جس نے قسم اٹھائی کے وہ گوشت نہیں کھائے گا مچھلی کا گوشت کھا لیا ہانف نہیں ہوگا خلفا اللہ ایک شخص نے قسم اٹھائی بھائی توجہ سے سننا بھائی ایک شخص نے قسم اٹھائی و اللہ میں دریائے دجلہ کوئی دریا مراد لے لیں یا دجلہ عراق کا مشہور دریا ہے دجلہ وہ ذکر کر دیا لیکن مراد ہم ہاں کوئی بھی دریا ہے ایک شخص نے قسم اٹھائی ولہ میں اس دریا میں سے پانی نہیں پیوں گا ولہ میں اس دریا سے پانی اچھا <تصفح> آپ مجھے بتائیے ایک شخص گیا پیالے میں پانی اٹھا کر لایا اور اس کو دیا اس نے پانی پی لیا ہانس ہوا یا خانص نہیں ہوا <متضل> یاد رکھیے وہ ہانس نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا بھائی وہ دریا سے پی رہا ہے یا پیالے سے پی رہا ہے <متضل> پیالے سے پی رہا ہے اور اس نے تو کیا کہا تھا <متضل> دریا سے نہیں پیوں گا تو ابھی بھی اس نے تو دریا سے نہیں پیا بھائی تو خانص نہیں ہوا اچھا چلو وہ دریا کے پاس چلا گیا ایک چلو بھر کر اس میں سے پیا ہانس ہوا یا ہانس نہیں ہوا جی ابھی بھی نہیں ہوا ہانس کیوں نہیں ہوا دریا سے نہیں پیا چلو سے پی رہا ہے دریا سے پینے کا کیا مانا ہے منہ لگا کر پیئے پانی کو سیدھا دریا کے پانی کو سمجھ میں آئی بات تو کہتے ہیں ولا خلافا کسی نے قسم اٹھائی اللہ شربا دی جلا تھا کہ وہ دریا دجلہ سے نہیں پیے گا شربا منہا بینائن بی تو اس نے اسے پی لیا کسی برتن کے لم يحنت, تو وہ ہانف نہیں ہوگا یقرا مینہ کرن کار کے معنی ہوتے ہیں منہ لگا کر پینا بھائی پانی تالاب وغیرہ میں سیدھا منہ لگا کر پانی جو پیا جائے تو اسے کرا یا کہتے ہیں بھائی قرعن تو وہ خانص نہیں بتا یا کرانا کران یہاں تک کہ اسے منہ لگا کر پیے آئندہ ابی حنیف رحمہ اللہ تعالیٰ امام اعظم ابو حنیفہ رحم الله کے نزدیک صاحب کے نزدیک یاد رکھیے حانص ہو جائے گا بھائی چلیے وہ مسائل آپ اگلے سال پڑھیں گے فی الحال جو کتاب میں ذکر ہے وہ سمجھتے جائیے وہ من خالہ اللہ یا شرب اما اب جلتا سورت یہ ایک شخص نے قسم اٹھائی و میں اس دریا کے پانی میں سے نہیں پیوں گا ولہ میں اس دریا کے پانی میں سے نہیں پیوں گا اب اس کے پاس پیالے میں وہ پانی لایا گیا اس نے پی لیا آپ بتائیے خانص ہوا یا خانص نہیں ہوا خانص ہو گیا کیونکہ پہلے کہا تھا میں اس دریا سے نہیں پیوں گا آپ کہہ رہے میں اس دریا کے پانی میں سے نہیں پیوں گا اور پیالے میں بھی لے آؤ یہ کس میں سے ہے دریا کے پانی میں سے یہ پانی بھی دریا کے پانی میں سے ہے بھائی تو ہانس ہو جائے گا فرق سمجھ میں آیا وہ من خالفا جس نے قسم اٹھائی اللہ شراب عیدی جلا تھا وہ نہیں پیئے گا اس دریا اس دریا کے پانی میں سے تو اس نے اس سے پی لیا برتن کے ذریعے حانص ہانس ہو جائے گا ومن حَلَفَ اللہ کو سورج ایک شخص نے قسم اٹھا لی ایک شخص نے قسم اٹھائی میں اس گندم میں سے نہیں کھاؤں گا میں اس گندم میں سے نہیں کھاؤں گا اب اس گندم سے کو پیسا گیا اس سے روٹی بنائی گئی اس روٹی کو اس نے کھا لیا تو کہتے ہیں وہ ہانف نہیں ہوگا کیونکہ اس نے کیا کہا تھا میں گندم میں سے نہیں کھاؤں گا اور اب تو یہ گندم رہی نہیں آٹا بن گیا اور آٹے کو پھر پکایا گیا روٹی بن گئی ہاں اگر اسی طرح گندم کو پکا کر بھون کر کھا لیتا تو کیا ہو جاتا کھانے کیونکہ گندم کو بھون کر یا ابال کر پکا کر بھی کھایا جاتا ہے تو وہ جی کہتے اٹھائی اللہ من وہ نہیں کھائے گا اس گندم میں سے فاق من پس اس نے کھا لیا اس کی روٹی میں سے لم, یحنس لم یحنس تو وہ خانص نہیں ہوگا صورت یہ اگلے مسئلے کی بھائی ایک آدمی نے قسم اٹھا لی کہ میں اس آٹے میں سے نہیں کھاؤں گا کس میں سے اس آٹے میں سے نہیں کھاؤں اچھا اس آٹے کو بوندا گیا اس سے روٹی بنائی گئی پکائی گئی اس نے روٹی کو کھا لیا خانص ہو گیا خانس نہیں ہوگا ہانس ہو جائے گا کیونکہ آٹے کو کھایا ہی اسی طرح جاتا ہے کہ اس سے روٹی بنائی جاتی ہے یا کوئی چیز تیار کی جاتی ہے اور پھر کیا کیا جاتا ہے اسے کھایا جاتا ہے گندم کو تو ویسے بھی کھا لیتے ہیں لوگ بھائی بتلایا بھون کر یا ابال کر وغیرہ اس لیے وہاں وہ گندم ہی پر قسم تھی آٹے وغیرہ پر نہیں اور اب آٹے پر قسم کھائی ہے لیکن آٹے کو تو کھاتے ہی کوئی نہ کوئی چیز بنا کر کھاتے ہیں ویسے نہیں لہذا وہ چیز مراد لے لی جائے گی روٹی یا کوئی اور چیز بنی ہوئی ہے اس آٹے کی جو بھی چیز بنائی ہوئی وہ کھا لے گا ہانست ہو جائے گا ہاں لیکن اگر اس اسی آٹے کو سفوف کی طرح پھانک لیا تھوڑا سا تو کیا خانص ہوگا یا خانص نہیں کہتے ہیں اب نہیں حانس ہوگا کیونکہ ہم نے اس سے کیا مراد لے لیا آٹے سے بنی ہوئی چیز مراد لے لی آٹا مراد ہی نہیں لیا گا اب آٹے کو ویسے کھا بھی لے آٹا تو ویسے کھایا ہی نہیں جاتا تو وہ مراد بھی نہیں ہوتا بلکہ اس سے کیا مراد ہوتی ہے اس سے بنی ہوئی چیز مراد لی جاتی ہے تو بنی ہوئی چیز ہی مراد لیں گے وہ آٹا مراد ہی نہیں ولاح لفح اور اگر قسم اٹھائی اللہ حادثی کہ وہ اس آٹے میں سے نہیں کھائے گا دقیق آٹے کو کہتے ہیں فَأَقَلَ مِن ہی تو اس, نے اس کی روٹی میں سے کھا لیا خانصا خانصو جائے گا ولاوہ کما ہوا استفا یا کمانا اسی سُف سے سفوف ہے بھائی سفوف کی طرح پھانکنا سفوف کی طرح کھانا لوستہ ہو اور اگر اسے سفوف کی طرح کھالیا کما ہوا جیسے کہ وہ ہے یعنی جیسا آٹا ہے اسی طرح صفوف کی صورت میں کھالیا کھا لیا ہاند نہیں و ان خالا تک صورت یہ بھائی ایک آدمی نے قسم اٹھا لی ایک آدمی نے قسم اٹھائی کہ واللہ میں فلاں سے بات نہیں کروں میں زید سے بات نہیں کروں گا یہ کیا اس کے پاس دیکھا تو زید سویا ہوا ہے وہ سویا ہوا ہے اس نے اس بات کی شروع کر دی اتنی آواز میں بات کر رہا ہے کہ اگر وہ جاگ رہا ہوتا تو سن لیتا جاگ رہا ہوتا تو سن لیتا تو صاحب خدوری فرماتے ہیں کہ اس صورت میں وہ خاند ہو گیا کہ اس نے کیونکہ اس نے بات تو کر لی بات کرنا کس کو کہتے ہیں اس طریقے سے بات کی جائے کہ وہ اس کے کان تک پہنچ جائے تو کہتے ہیں میں نے فلاں سے بات کی باقی وہ سن نہیں رہا وہ تو ایک مانے آ گیا اس کی طرف سے کہ وہ سویا ہوا ہے سویا نہ ہوتا تو یقیناً کیا کر لیتا بات کو سن لیتا لہٰذا بات کرنا پایا گیا یہ شخص ہانف ہو گیا یہ ایک روایت ہے جو صاحب قدوری نے نقل کی لیکن دوسری روایت ہے جو جس پر فتوا ہے کہ نہیں بھائی یہ شخص خانص نہیں ہوگا ہاں اگر بات چیت کے اندر وہ دوسرا جاگ لیتا ہے جاگ جاتا ہے اور کچھ بات سن لیتا ہے تو کیا ہو جائے گا سانس ہو جائے گا جاگ جاتا ہے اگر وہ وہ ان اگر کسی نے یہ قسم اٹھائی اللہ تک فلانا کہ وہ فلاں سے بات نہیں کرے گا پھک اللہ ہوں اس نے اس کے ساتھ بکلام کیا وہ ہوا بے حسم اور وہ دوسرا اس حیثیت ہے کہ سن رہا ہے اللہ نہ مگر یہ کہ وہ سویا کانوں میں اس کے آواز پڑ رہی ہے لیکن وہ سویا ہوا ہے تو پتا نہیں چلا اسے لیکن کانوں تک تو بات پہنچ گئی ہانی تو یہ کیا ہو جائے گا ہانی میں نے بتایا کہ فتوا دوسرے قول پر ہے کہ ہانس نہیں ہوگا ہاں اگر وہ جاگ جائے پھر یہ ہانس ہو جائے گا لَا إِلَّا ایک آدمی نے قسم اٹھا لی کیا کیا قسم اٹھا لی کہ میں فلاں سے اس کی اجازت کے بغیر بات نہیں کروں گا یا کہا کسی کو کہا و میں تم سے تمہاری اجازت کے بغیر بات نہیں کروں گا یہ کہا اور چلا گیا بعد میں آپ بتائیے بغیر اجازت کے بات کرے گا تو قسم ٹوٹے گی یا نہیں ٹوٹے گی اور اجازت لے کر کرے گا تو قسم نہیں ٹوٹے گی اچھا اس شخص نے اجازت دے دی اور یہ وہاں موجود ہی نہیں تھا یہ وہاں موجود ہے اجازت دے دی اس نے اب بعد میں اس کے ساتھ ویسے ہی بات چیت شروع کر دی اسے اجازت کا علم نہیں لیکن اس نے کیا, کیا؟ بات چیت شروع کر دی تو کیا قسم ٹوٹ گئی کہتے ہیں ہاں بھائی قسم ٹوٹ گئی بھائی اجازت لے کر تو بات کر رہا ہے بھائی اجازت تو وہ دے چکا ہے کہتے ہیں بھائی اجازت کا معنی ہوتا ہے دوسرے کو اطلاع دینا اور یہاں دوسرے کو اطلاع ہوئی ہے ابھی تک نہیں تو گویا یوں سمجھیں گے ابھی بھی بغیر اجازت یہ ہی کیا کر رہا ہے اس سے بس مسئلہ سب کو سمجھ میں آ گیا. وہ ان خالہ پر کسی نے قدم اٹھائی اللہ, اللہ کہ وہ سے بات نہیں کرے گا مگر اس کی اجازت کے ساتھ یہاں تک کہ اس سے ساتھ بات چیت کر لی خان کیا ہو جائے گا خان اس کی سمجھا جائے گا اس نے بغیر اجازت کی کیا کر لیا اس کے ساتھ بات کر لیا کیونکہ اسے اطلاع نہیں اور اجازت تو کہتے ہی کس کو ہے دوسرے کو اطلاع دی جائے اس کے اندر صورت یہ شہر کے حاکم نے گورنر نے ایک آدمی کو, بلوا, آدمی کو بلوایا ایک دو چار قسم لے رہا ہے ان سے قسم لی بھائی کہ اگر شہر میں کوئی شرپسند داخل ہوا کوئی مفت داخل ہوا تو تم مجھے اطلاع کرو گے سارے اس بات پر قسم کھاؤ اس بات کا حلف اٹھاؤ انہوں نے قسم اٹھا لی کہ ہاں بھائی شہر میں جیسے کوئی مفت داخل ہوگا اور ہمیں پتا چلے گا ہم کیا کریں گے جاسوسی کریں گے اور آپ کو اس کی اطلاع پہنچا دیں گے قسم کھا لی تو کیا آپ یہ ساری عمر کے لیے پابند ہو گئے ساری عمر جب بھی کوئی شر پسند آئے ان کے لیے ضروری ہے اسی آدمی کے پاس جائیں وہ جو حاکم تھا اس کو اور اسے اطلاع دیں یا جب تک وہ حاکم ہے اس وقت تک کہتے ہیں بھائی یہ قسم اس وقت تک ہے اس تک کے لیے ان پر ہے جب تک وہ حاکم ہے جب وہ گورنری سے معذول کر دیا گیا ہٹا دیا گیا تو اب قسم بھی ختم ہو گئی قسم بھی اب وہ اطلاع نہ دیں پھر بھی قسم نہیں ٹوٹے گی بھائی کیوں نہیں ٹوٹے گی انہوں نے تو کہا تھا کہ جو بھی داخل ہوگا ہم کیا کریں گے آپ کو اطلاع دیں گے کہتے ہیں بھائی اطلاع کا مقصد کیا تھا وہ حاکم وہ اطلاع کیوں چاہتا تھا کہ وہ اس کو جب اطلاع ملے گی پھر وہ ان شر پسندوں کو دور کرے گا ختم کرے گا شہر سے بھائی تو وہ جب تک اس کی حکومت ہے وہ اس پر قادر ہے جب حکومت ختم تو اب تو وہ ان کے شر کو ختم کرنے پر بھی قادر مم. اب اس کو اطلاع دینے کو کوئی فائدہ ہوگا مم. نہیں بھائی لہذا اب قسم تو اه, نہیں بھائی معلوم ہوا وقت جب قسم کھلوائی حاکم نے کسی آدمی کو لیو علی لی دائرین کہ وہ اس کو اطلاع دے گا ہر دائر کہتے ہیں مفت کو فساد پھیلانے والا کہ وہ اس کو اطلاح دے گا ہر مفسد کی دخل بالدا جو کیا ہو شہر کے اندر داخل ہو حالی ولایت ہی تو یہ کس پر محمول ہوگی قسم حالی خالی ہی خاص اس حاکم کی ولایت کے حال پر خاص طور پر جب تک اس کی ولایت ہے اس وقت تک قسم ہے ان پر اطلاع دینا ضروری ورنہ قسم ٹوٹ جائے گی اور کفارہ دینا پڑے گا اور اگر اس کی ولایت نہ رہی تو قسم کا زمانہ بھی ختم ہوا وہ منحل اللہ ارکاب اور اگر کسی نے بھائی ایک آدمی نے قسم اٹھائی میں زہر کے کسی جانور پر سواری نہیں کروں گا پھر اس نے زہر کے آبد معذون کے جانور پر سواری کر لی تو کیا خانص ہوگا یا خانص نہیں ہوگا کہتے ہیں اس نے اگر تو یہ نیت کی تھی کہ خاص زید کی سواری مراد لی تھی نیت پر نیت کا بھی دخل ہے یاد رکھیے قسم میں سمجھ میں آیا بھائی اس کو بھی دیکھا جائے گا نیت کو بھی دیکھیں گے تو اب نیت اس کی کیا تھی کیا کہنا چاہتا تھا خاص زید کی سواری کی نیت اس نے کی تھی تو پھر اس صورت میں تو خانف نہیں کیونکہ ابھی بھی وہ زید کی سواری پر سوار نہیں ہوا بلکہ اس کے آب معذ کی سواری پر اور اگر مراد ہی زید کی کوئی مملوکہ سواری ہو میں اس پر سوار نہیں ہوں گا تو کیسے اس صورت سے پھر غور و فکر کر لو اگر تو عبد معذون پر آپ جانتے ہیں عبد معذون کے پاس جو کچھ ہے سارا کچھ آخاق ہے لیکن اگر اس پر اتنا دین آ جائے جو اس کی ساری رقبہ کا احاطہ کر لے اس غلام کی ساری قیمت کا کیا کر لے احاطہ کر لے تو پھر آقا اس کے مال کا مالک نہیں رہتا تو اگر اس پر اتنا دین تھا تو اب یہ چیز سواری جو اس کے پاس ہے وہ زہد کی مملوک نہیں جب زہد کی مملوک نہیں تو اس پر سوار ہونے سے وہ ہاند بھی نہیں سمجھ میں آئی بات اور اگر اس پر اتنا دین نہیں ہے اور اس کی نیت کیا تھی قسم کھانے والے کی زہر کی کسی مملوکہ جانور پر میں سواری تو یہ تو آپ معذون پر بھی دین نہیں ہے اس کے بھی جو چیزیں اس کے پاس ہیں ان کا بھی مالک ہے تو لہٰذا اب کیا ہو جائے گا, گا. منحلے کے وہ سواری نہیں کرے گا فلاں کے جانور پر بدا بدا پر تو سوار ہو گیا اس شخص کے معذور کی سواری پر لم یا ہوگا من ہلفن اور جس شخص نے قسم اٹھائی اور جس شخص نے قسم اٹھائی اللہ کو کہ وہ, وہ اس گھر کے اندر داخل نہیں ہوگا ایک شخص نے کیا قسم اٹھائی اس گھر میں داخل نہیں ہوگا پھر وہ چھت کے ذریعے اس کی چھت پر آ گیا تو خانص ہوا یا خانص نہیں ہوا کہتے ہیں بھائی اس صورت کے اندر خانص ہو گیا چھت پر بھی آ جائے تو کوئی کہتے ہیں لوگ یہ اس کے گھر میں داخل ہو گیا اسی طرح اس نے قسم کھائی تھی میں اس کے گھر میں داخل نہیں ہوں گا اس کی ڈیوڑی میں داخل ہو گیا یعنی وہ جو دروازے سے گھر تک کا جو, جو چھت سی ڈلی ہوئی ہے اس میں داخل ہوا تو کہتے ہیں بھائی دروازے سے اندر آ گیا تو بس کیا کہیں گے گھر میں داخل ہو گیا تو کہتے ہیں من خالہ جس نے قسم اٹھائی اللہ کلا ری دارا کہ وہ اس گھر میں داخل نہیں ہوگا سب رہی ہا تو وہ کھڑا ہوا اس گھر کی چھت پر اور داخلہ دہلی دہا یا اس گھر کی ڈیوڑی میں داخل ہوا دہلی کس کو کہتے ہیں ڈیوڑی کو بھائی وہ جو دروازے سے لے کر وہ ان وقہ بابی اور تاخ کہتے ہیں محراب کو ملانا اور اگر وہ شخص بھائی جس نے قسم اٹھائی تھی وہ اگر کھڑا ہو گیا اس دروازے کی محراب میں سمجھ میں آیا دروازے کی محراب میں کھڑا ہوا یا یوں کہ اس دروازے کے چھجے کے نیچے کھڑا ہوا یا اس کے شیڈ کے نیچے کھڑا ہوا تو ہانز ہوگا یا ہانس نہیں کہتے ہیں آپ خود غور کر لیں دروازہ بند کرو تو وہ باہر ہے یا اندر بنتا ہے اگر وہ باہر بنتا ہے تو پھر ہانز نہیں اور اگر اندر بن رہا ہے دروازے کے تو کیا ہو جائے گا ہانز ہو جائے گا کیونکہ دروازے کے سے اندر جب ہے تو معلوم ہوا گھر میں داخل ہو آمد. چکا ہے وہ ان وقفی طاقل بابی اگر وہ کھڑا ہوا بھائی دروازے کی طاق میں اس طور پر ایزا قلب کے جب دروازے کو بند کر دیا جائے کان خارجن تو یہ کیا ہوتا ہے تو ایک باہر ہے دروازے کو بند کر دینے سے یہ باہر ہے لم یخنس تو اس صورت میں ہانس نہیں وہ منحل کل شیوا ایک آدمی نے کہا میں بھنی ہوئی چیز نہیں کھاؤں گا شیوا بھائی اب اس سے کیا مراد لیں بھائی اپنے عرف کو دیکھو آپ کے کیا مراد لیتے ہیں اگر بھنا ہوا گوشت مراد لیتے ہیں مراد لیں گے کوئی اور ہوئی چیز پھر مراد نہیں عرف کو دیکھا جائے گا تو کہتے ہیں وہ منحل شیوا اگر کس نے قسم اٹھائی کہ وہ بھنی ہوئی چیز نہیں کھائے گا الخمی تو یہ قسم جو ہے اللمی گوشت پر محمول ہے کیا مراد لیں گے گوشت کیونکہ اس زمانے میں اس سے کیا مراد لیتے تھے گوشت آج کل کے زمانے کا اعتبار دیکھ لیں گے دون الباز والجزری جزری کہتے ہیں بینگن کو جزر کہتے ہیں گاجر ہے یا گاجر جیسی کوئی سبزی ہے بھائی دون الباز والجزری بینگن یا گاجر وغیرہ وہ بھی भुनी ہوئی ملتی ہیں لیکن وہ مراد نہیں لیں گے کیونکہ عموماً से سے کیا مراد لیتے ہیں لوگ گوشت کے لیے لفظ زیادہ استعمال کرتے ہیں تو وہ مراد لیں گے خلف اللہ خلط طبی خا بھائی کاغذی نے قسم اٹھائی کہ اللہ میں تبیخ نہیں کھاؤں گا پکی ہوئی چیز نہیں کھاؤں گا تبیخ پمانے مصبوف کے ہے پکی ہوئی چیز تو اس سے کیا مراد لیں گے کہتے ہیں اس سے گوشت مراد لیں گے کوئی اور پکی ہوئی چیز نہیں کیونکہ عموماً یہ کس کے لیے استعمال کرتے ہیں گوشت کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں وہ منخا لفا قسم اٹھائی اللہ طبیخہ وہ پکا وہ پکی ہوئی چیز نہیں کھائے گا بہو اعلی مایوس بخو مین الحمی تو یہ قسم جو ہے اعلی ماہ محمول ہے اس چیز پر یوسف بخو جسے پکایا جاتا ہے مین الحمی کس میں سے آپ یہ کے یہاں پہ کس چیز کی سیری ملتی عام طور پر پکی ہوئی جی کس چیز کی سیری بکتی ہے بکرے کی تو مراد ہاں، ہمارے وقت میں کیا مراد لے لیں گے بکرے کی سیری یا اسی طرح اگر گائے کی ملتی ہے تو بکرے اور گائے دونوں کی سیری مراد لے لیں گے سمجھ میں اب اس شخص نے بھیا بتائیے اگر چڑیا کی سیری پکا کر کھا لے یا کبوتر کی سیری پکا کر کھا لے ہانس ہوگا یا ہانس نہیں ہوگا نہیں کیونکہ میں یہ سیری مراد نہیں لی جاتی اسی طرح پائے ہیں بھئی پائے کون سے مراد لیے جاتے ہیں گائے یا بکری وغیرہ کے معلوم ہوا اونٹ کے پائے اگر کھا گیا تو ہانت نہیں بھائی وہ من خالفا جس نے قسم اٹھائی اللہ یا تلاسا کہ وہ سیریاں نہیں کھائے گا روس جما ہے راس کی سیری کو کہتے ہیں اور جس نے قسم اٹھائی کہ وہ سیری نے سیریا نہیں کھائے گا پیمین ہو تو اس کی قسم جو ہے علامہ ان سیریوں پر ہے یوک جن کو ڈالا دا جاتا ہے پنانیر تنوروں میں یعنی تنوروں میں ڈال کر پکایا جاتا ہے مراد یہ ہے جن کو تنوروں میں ڈالا جاتا ہے یعنی ان میں پکایا جاتا ہے وہ یو بستری اور شہر کے اندر بیچا جاتا ہے وہ مراد لیں گے جو بھی جو بھی سنوروں میں پکائی جاتی ہے اور شہر میں بیچی جاتی ہے وہ مراد لیں گے وہ من خالف لایا پلین ہو اچھا ایک آدمی نے قسم اٹھائی ول میں روٹی نہیں کھاؤں تو کون سی روٹی مراد لیں گے کہتے ہیں بھائی جو اس علاقے میں عادت ہے عموماً جو لوگ کھاتے ہیں وہ روٹی مراد لیں گے لہذا ایک شخص نے بھائی کوئی خاص چاول کی روٹی مسالا کھا لی علاقے میں گندم کی روٹی مراد لیتے ہیں اس سے یا جو کی روٹی مراد کھائی جاتی ہے اور اس نے کون سی روٹی کھا لی چاول والی کیا خانص ہو گیا خانص نہیں کہتے ہیں ہاں ہانتنی ہوگا کیونکہ روٹی بول کر لوگ چاول کی روٹی عموماً مراد نہیں لیتے اور اس نے روٹی کی بات کی تو عام روٹی مراد لیں گے ومن جس شخص نے قسم اٹھائی کہ وہ روٹی نہیں کھائے گا فی امین ہوا لا ماں یاد آہل البل تو اس کی قسم جو ہے اس روٹی پر ہوگی ماں سے مراد کیا ہے روٹی اس روٹی پر ہوگی یا تا دیا ہوں اہل البل شہر والے اکلاح اس کے کھانے کے خوب بطور روٹی کے اس سے کیا چیز مراد دی جائے گی وہ چیز جس سے شہر والے بطور روٹی کے کھانے کے عادی ہوں فائن اکلا خوبزن القطائف قطائف یہ قطیفہ کی جمع ہے اور مٹھائی کو کہتے ہیں میٹھی بھائی میٹھی روٹی فائن تو کوئی خاص مٹھائی وغیرہ ساتھ ملا کر روٹی کوئی بناتے ہوں گے تو کہتے ہیں فائن اکالخل قطائف اگر اس شخص نے قطائف والی روٹی کھا لی یعنی میٹھی روٹی کھا لی پر پیش ہے اور زا پر شد ہے ارز اور چاول کو کہتے ہیں اوقوبضل خبز جی یا اس نے چاول کی روٹی کھا لی بل کس علاقے میں عراق میں لم ینس تو وہ خاند عراق میں چاول کی روٹی کا رواج نہیں ہے بلکہ وہاں کون سی جو یا, جو یا گندم کی روٹی کی جو یا گندم کی روٹی کھائی جاتی ہے تو کہتے ہیں اس صورت میں لم یخنت خاند نہیں ہوگا وہ من خالف اللہ اولا اولا ایک آدمی نے قسم اٹھائی भाई کہ ولہ میں کوئی چیز نہیں بیچوں گا یا مسن یہ چیز میں نہیں بیچوں گا پھر کسی دوسرے کو وکیل بنایا جاؤ بھائی میری یہ چیز بیچ دو وکیل کیا چیز بیچ آیا ہو یا یہ شخص خانص ہوگا یا خانص نہیں ہوگا کہتے نہیں بھائی اس نے بیچا ہے یا اس کے وکیل نے بیچا ہے اس کے وکیل نے بیچا ہے یہ نہیں ہاں ایک شخص نے کہا بھئی و نکاح نہیں کروں گا اب اس نے اپنے ایک آدمی کو کہا جاؤ بھائی میرا فلاں جگہ نکاح کروا دو وکیل کیا اس کا نکاح کروا دیا آپ بتائیے یہ ہانز ہوگا یا ہانز نہیں ہوگا کہتے ہیں ہانز ہو جائے گا بھائی کیوں فرق کیوں ہے دونوں میں بیچنے کے لیے وکیل بنایا تو یہ ہانس نہیں نکاح کے لیے وکیل بنایا تو یہ خانص وجہ وجہ یہ بھائی یاد رکھیے آپ جانتے ہیں آقد دو قسم کے ہیں کچھ آقد وہ ہیں جہاں حقوق آقد کا تعلق وکیل سے ہوتا ہے کچھ آقد وہ ہیں جہاں حقوق کا تعلق موکل سے ہوتا ہے تو بیع و شراء اور شیرا اور کرائے پر کوئی چیز دینا وغیرہ اس کا تھا, ان میں حقوق کا تعلق کس سے ہوتا ہے وکیل سے ہوتا ہے وکیل کا کام ہوتا ہے پیسوں کی ادائیگی کرنا چیز کو وصول کرنا کوئی عیب نکل آئے تو پھر چیز کو واپس کرنا وغیرہ یہ سارے کس کے ذمے ہوتے ہیں کیونکہ حقوق کا تعلق کس سے ہے؟ وکیل وکیل وکیل سے کیونکہ یہاں پر کی طرف نسبت نہیں کرتا کو میں نے بھیجا ہے جاؤ یہ میری گاڑی بیچ دو وہ بیچتے ہوئے یہ نہیں کہے گا یہ جو کھلا آدمی کی گاڑی ہے یہ میں آپ کو بیچ رہا ہوں نہیں سیدھی بات کرے گا یہ گاڑی میں بیچنا چاہتا ہوں کتنے میں آپ خریدو گے تو موقع کا نام بھی نہیں لیتا وہ تو وہ جگہ جہاں وکیل مکیل کا نام لے بھی نہیں لیتا یا اس کا نام لینا ضروری نہیں ہے وہاں حقوق آقد کا تعلق اس سے ہے وکیل سے ہے تو وہ یوں سمجھیں گے آقد وکیل نے کیا ہے موکیل نے سرے سے کیا ہی नहीं. نہیں تو موکیل کی طرف وہ شمار ہی نہیں بھی یوں سمجھے اور کچھ عقد وہ ہیں جن کا تعلق موکل سے ہوتا ہے وکیل کو باقاعدہ موکل کا نام لینا پڑتا ہے اب مثلا نکاح ہے آپ نے ایک شخص کو وکیل بنایا کہ جب جا کر نکاح کرواؤ میرا تو وہ کیا کہے گا جا کر کہ فلاں آدمی کا میں نکاح کرواتا ہوں آپ کا نام لے گا یا نہیں بھائی اگر آپ کا نام نہ لیا بھی تو اس کا اپنا نکاح ہو جائے گا بھائی تو لہذا یہاں پر جب موکل کا جہاں نام لینا ضروری ہوتا ہے وہاں حقوق عقد کا تعلق بھی کس سے ہوتا ہے موکل ہی سے ہوتا ہے گویا موکل ہی نے یہ کام سر انجام دیا ہے لہذا آپ چاہے اس, اس قسم کے مسئلے میں وکیل بنا بھی لے پھر بھی یوں سمجھیں گے گویا کس نے یہ عمل کیا ہے موکل نے تو ہانس ہو جائے گا صورتیں سمجھ میں آ گئی ایک شخص نے قسم اٹھائی تھی میں گاڑی یہ والی اپنی نہیں بیچوں گا پھر کسی کو وکیل بنایا کہ جاؤ میری یہ گاڑی بیچ دو اس نے گاڑی اس کی بیچ دی یہ ہانس ہوا یہ ہانس نے اور ایک شخص نے قسم اٹھائی تھی قسم اٹھا لی میں ولا نکاح نہیں کروں گا اب اس نے ایک وکیل کو بنایا جاؤ فلاں جگہ میرا نکاح کروا دو اب اس نے نکاح کروایا تو یہ کیا ہو جائے گا خانص ہو جائے گا مسائل بھی سمجھ آ رہے ہیں کہ مشکل ہے بھائی یہ سب پرانی باتیں میں ویسے دہرا رہا ہوں ساتھ صرف قسم کی تفصیل نہیں تھی باقی وکیل کی قسمیں اور آکت جو ہیں یہ تو پرانی بات ہے وہ من خالخوا جس نے قسم اٹھائی اللہ ابلاشت وہ بیچے گا نہیں یہ خریدے گا نہیں اور لا چیرا یہ کرائے پر کوئی چیز نہیں دے گا فوق تو اس نے وکیل بنایا من ایسے شخص کو فعل ذالی جس نے یہ کام کیا لمیہ تو یہ ہاند نہیں ہو فوق مَنْ من فعلا اس نے وکیل بنایا اس ایسے شخص کو جس نے یہ کام کیا لمحنت تو یہ ہاند نہیں ہوگا وَمَن عَلَى جس شخص نے قسم اٹھائی کہ وہ بچھونے بیچھون پر بیٹھا یا چٹائی پر بیٹھا ایک آدمی نے قسم اٹھائی اللہ میں زمین پر نہیں بیٹھوں گا پھر اس کے بعد وہ کسی دری پر بیٹھ گیا کسی بسترے پر بیٹھ گیا یا کسی چادر پر بیٹھ گیا جو زمین پر بچھے ہوئے ہیں یا کسی چٹائی پر بیٹھ گیا جو زمین پر بچھی ہوئی ہے تو کیا خانص ہوگا یا خانص نہیں ہوگا کہتے ہیں خاند نہیں کیونکہ کوئی بھی یہ نہیں کہتا یہ زمین پر بیٹھا ہوا ہے بلکہ کیا کہتے ہیں چٹائی پر بیٹھا ہے یہ دری پر بیٹھا ہے تو کہتے ہیں امام خالہ جس قسم اٹھائی اللہ اجلیس کہ وہ زمین پر نہیں بیٹھات پر بیٹھ گیا چٹائی پر بیٹھ گیا ولہ میں چارپائی پر نہیں بیٹھوں گا کیا قسم اٹھائی ولّہ میں چارپائی پر نہیں بیٹھوں گا اب چارپائی کے اوپر بسترا بچھا ہوا تھا چادر بچھی ہوئی تھی وہ اوپر جا کر بیٹھ گیا ہانس ہوگا یا ہانس نہیں ہوگا کیوں ہانس ہو جائے گا کیونکہ چارپائی پر بیٹھتے ہی اسی طرح عموماً اوپر چادر بچھا لیتے ہیں یا بسترا بچھا لیتے ہیں اس نے کیا کیا قسم کیا اٹھائی سی بلّہ میں چارپائی پر نہیں بیٹھوں گا اس نے اس چارپائی کے اوپر ایک اور چارپائی یوں کہ اس پلنگ کے اوپر ایک اور پلنگ رکھا یا یوں کہ اس تخت شریف تخت کو بھی کہتے ہیں چارپائی کو بھی کہتے ہیں پلنگ کو بھی کہتے ہیں اس نے اس تخت کے اوپر ایک اور لکڑی کا تخت رکھا اور اس پر بیٹھ گیا اب آپ بتائیے خانص ہوا یا خانص نہیں ہوا دے بتائیے خانص ہو جائے گا کیوں نہیں ہوا دس اوپر رکھ کر بیٹھے بیٹھا تو چار پائی پر ہی ہے نا بیٹھا تو تخت پر ہی ہے کیوں کسی اور چیز پہ بیٹھا ہے اس نے تو کہا تھا میں چار پائی پہ نہیں بیٹھوں گا ہاں اگر متعین کر دی اب مسئلہ بدلے گا نیچے جو پڑی تھی چارپائی اس نے کہا میں اس چارپائی پر نہیں بیٹھوں گا اب اس کے اوپر اگر چادر وغیرہ ہو بیٹھے گا تو بھی ہانس لیکن اگر اس کے اوپر ایک اور تخت رکھ کر کیا کرتا ہے اس کے اوپر ایک اور چارپائی رکھ کر اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے اب آپ بتائیے اب یہ وہ نچلی چارپائی پہ بیٹھا ہے یا اوپر والی پہ بیٹھا ہے اوپر والے پہ بیٹھا لہذا ہانس یہ صورت میں ہے جب اس نے کون سی چارپائی نہ بیٹھنے کی قسم کھائی ہے نیچے والی کی ورنہ مطلق قسم کھائی ہوتی تو یہ کیا ہو جاتا خانج ہو جاتا شخص نے قسم اٹھائی اللہ شریر ان کے وہ سریر پر نہیں بیٹھے گا میں نے بتلایا شریر چارپائی کو بھی کہتے ہیں پلنگ کو بھی کہتے ہیں تخت کو بھی کہتے ہیں کہ وہ چارپائی پر نہیں بیٹھے گا یا تخت پر نہیں بیٹھے گا پس وہ بیٹھ گئے تو کیا ہو جائے گا خانص ہو جائے گا وہ ان جلا فوقہ اور اگر اس نے رکھ دیا اس چارپائی کے اوپر ایک اور چارپائی یا اس تخت کے اوپر ایک اور تخت سمجھے؟ کے پھر اس پر بیٹھا کون سی سورت ہے یہ کوئی متعین چارپائی مراد لی تھی اس نے کہا تھا یہ چارپائی پر نہیں بیٹھوں گا پھر اس کے اوپر اس نے ایک اور چارپائی رکھی فجلس سا اس پر بیٹھ گیا لم یہ خاند نہیں ہوگا ایک شخص نے قسم اٹھائی کہ واللہ میں بسترے پر نہیں سو گا بسترے پر اب اس بسترے کے اوپر ایک چادر بھی بچھا دی گئی اب وہ اوپر سویا یا لیٹا یا بیٹھا جس چیز کی قسم اٹھائی تھی اس کے خلاف کیا اور اس چادر چادر اوپر بچھی ہوئی ہے اور اوپر بیٹھ گیا آپ بتائیے خانص ہوگا یا خانص نہیں ہوگا خانص ہو جائے گا کیونکہ بسترے پر عموماً کیا کیا جاتا ہے چادر تو بچھاتے ہی ہیں بھائی ہاں اگر اس نے کسی معین بسترے کی قسم اٹھائی تھی کہ میں اس इस پر نہیں नहीं گا پھر اس بسترے کے اوپر ایک اور بستر اوپر ڈالا اور پھر اوپر سو گیا اب خانش ہوگا یا خانش نہیں ہوگا اب خانش نہیں کیونکہ وہ اب وہ نیچے والے بسترے پہ نہیں سو رہا بلکہ اوپر والے بسترے پر سو رہا ہے اور اس نے تو کہا تھا نیچے نیچے والا جو بستر ہے اس پہ میں نہیں سوؤں گا اور ابھی بھی اس پر نہیں سویا تو کہتے ہیں وہ ان حلف اور اگر کسی نے قسم اٹھائی اللہ پہ راش ان کے وہ نہیں سوئے گا بسترے پر, یعنی پر فن ہی تو اس اس پر سو گیا اور اس حال میں کہ اس بسرے کے اوپر قرام تھا قرام کہتے ہیں نقش و نگار والا کپڑا بھائی چادر تھی یعنی چادر تو قرام نقش و نگار والا کپڑا ہے جسے بطور پردے کے بھی استعمال کرتے ہیں بھی چادر کے طور پر بھی اور تو اس بسترے کے اوپر چادر تھی اور یہ اوپر سو گیا تھا تو کیا ہو جائے گا حانیس کیونکہ بستر پر چادر بچھائی ہی جاتی ہے نام آلے ہی لم یا اور اگر اس نے کر دیا اس بسترے کے اوپر ایک اور بستر فنا مالے ہی تو اس پر سو گیا لم یا تو یہ حانیس نہیں ہوگا ومن حلف اچھا ایک آدمی نے قسم کھائی اور قسم کے ساتھ انشاء اللہ کو ملا دیا واللہ میں زید سے بات نہیں کروں گا اللہ تعالی کہتے ہیں انشاء اللہ نے اس کی قسم کو باطل کر دیا اب زید سے بات کرے گا بھی تو قسم نہیں ٹوٹے گی کیونکہ قسم منعقد ہی نہیں ہوئی انشاءاللہ اللہ کہنے سے قسم کیا ہوگی ختم کیونکہ اس نے کیا کہا واللہ میں ذہر سے بات نہیں کروں گا انشاءاللہ انشاءاللہ کا کیا معنی ہے اگر اللہ نے چاہا یعنی مہلت کر دیا اپنی قسم کو اللہ کی مشیت اور اللہ کے ارادے کے ساتھ اگر اللہ نے چاہا اور اللہ کی مشیت اور ارادے کا علم ہو سکتا ہے اس کا تو پتہ ہی نہیں علم ہی نہیں ہے لہذا قسم بھی منافد نہیں تو کہتے ہیں ومن حلق اور جس نے حلف اٹھایا کسی قسم کے ساتھ یعنی کوئی قسم اٹھائی وقال انشاءاللہ اور اس نے انشاءاللہ کہا مت بھی اپنی قسم کے ساتھ ملاتے ہوئے بھائی ملانا ضروری ہے درمیان میں اگر رک گیا پھر انشاءاللہ اللہ بعد میں کہا اب اس کا کوئی اعتبار نہیں ایک آدمی کہتا ہے اللہ میں ذہن سے بات نہیں کروں گا انشاء اللہ چند لمحے رکا پھر انشاءاللہ کہا اب اس کا کوئی اعتبار ملا کر کہا تو پھر قسم باطل ہوگی ورنہ باطل نہیں بھئی تو اس نے کہا اسی لئے کہا متصل انبی امینی ہی اپنی قسم کے ساتھ ملاتے ہوئے انشاءاللہ کہا فلاح انسا علیہی تو اس پر حانس ہونا بھی نہیں ہے کیونکہ قسم ہی نہیں منقل ہوئی تو حانس ہونا کہاں سے چلیے بس مولانا حالا خوال مرانس واللہ علم بحقیقت الکلام